shaheedislam.com خالق كل شيء ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shaheedislam.com سورۃ الانام کھولو جی ربۃ سورۃ الانام بالمائدا سورۃ میدہ کے دونوں مضامین کا سورۃ الانام میں تفصیل سے زیادہ کیا گیا ہے مگر ترتیب بالعکس ہے سورت میدہ میں تھا پہلے نفی شرک پھیلی بعد میں کا اتقادی تھی یہاں کیا ہے پہلے نفی شرک اتقادی بعد و پھیلی اس صورت میں دعوی کو دلائل سے اور برہر کیا گیا ہے خلاصہ پہلا حصہ ابتداء سورت سے واہ واہ لمو بالمتی رقو نمبر چودہ تک اس میں نفی شرک اتقادی پر سترہ دلائل اکلیہ دو دلائل نقلیاں اور تین دلائل واحقائ الہبہ عظیم صلاح صلِ اربا چار سلسلے جیکھو جی سلسلہ رد شبات مشرقین نمبر دو سلسلہ طریق تبلیغ سلسلہ بیان وجو انکار مشرقین سلسلہ شکایات منکرین بھی مذکور آئے دوسرے حصے میں شرک فیل کی صرف تین شکوں کا ذکر ہے تاریمات غیر اللہ تاری اللہ اے نظر و نیاز غیر اللہ یعنی نزول غیر اللہ چوتھی شیخ یعنی نیازات اللہ یعنی اللہ کی نظروں کا ذکر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ دعوی لکھو جی سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں اللہ خلق سماوا دلی لکلی نمبر ایک لیکن یہ دلی لکلی کون سی ہے جی آفاق ہے یا انخوشی ہے آ. پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اس کے نیچے لکھو جواہر جواہر اس کو کہتے ہیں جو قائم بے ذات ہی ہو آسمان و زمین قائم بھی ذات ہی ہیں یا نہیں جی قائم بھی ذات ہی ہے لیکن اندھیرا اور روشنی یہ ان کا کوئی مستقل وجود ہے اندھیرے روشنی کو آپ پکڑیں وزن کریں اے تو لہذا ان کو کیا بناؤ گے آراز خالہ سماوات واد کے نیچے جواہر لکھو جال ظلمات نور کے نیچے کا لکھنا ہے آراز پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو یعنی جواہرات کو یہ جالا کا معنی خالہ کا ہے اور پیدا کیا اندھیروں کو نور کو ادھر لکھ لو تردید مجوس تردید مجوس یہ مجوسی ہے نا ایران کے آتش پراشت وہ کہتے ہیں خدا کتنی ہیں دو ایک یزدان دوسرا آرمن ایک اس کو بناتے ہیں یزدان کو اللہ اور دوسرا کیا آرمن آرمن شاہدان کو سمجھے وہ کہتے ہیں خال کے خیر کون ہے یزدان اور خال کے شار کون ہے آرمن ادھر فرمایا خال کے خیر بھی اللہ ہے خال کے شار بھی کون ہے اللہ ہے کاصف بندہ ہے پیدا تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو اور نور کو ظلمات جمع ہے اور نور کیا ہے افراد ہے وہ اس لیے کہ کفر کے اندھیرے بہت ہیں کوفر کے اندھیرے بہت نہیں یہودیہ نسرانیہ مجوسیہ اسی طرح زرداشتہ ہیں اسی طرح یہ ہندو ہیں آپ کے یہ سکھ ہیں گوتم بدھ ہیں سکھ اور بہت سی قومیں ہیں تو اندھیرے زیادہ نہیں اور نور کیا ہے ایک ہے ایمان و اسلام ایمان اسلام تو پیدا کیا اللہ نے اندھیروں کو اور نور کو سم اللہ کا کرو سما استبادیہ لکھو استبادیہ کا معنی یہ ہے کہ دلیل کے ہوتے ہوئے جو شرک کرے نا یہ بہت بعید العقلی چیز ہے دلیل بھی ہو اور مشرک شرک کرے یہ چیز کیا ہے بھائی داد عقل اس لیے سرما استفاع اس کے باوجود بھی کافی لوگ اپنے رب کے ساتھ برابر کرار دیتے ہیں اپنے شکوا نمبر ایک لکھ لو یہ شکایات کا سلسلہ بھی آئے گا شکوا نمبر ایک خالا کا فون لکڑی نمبر دو وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے یہ جی مٹی کیا ہے آپ کا مادہ قریب ہے یا بعید ہے لکھ لو مادہ بعید مادہ قریب کیا ہے نطفہ ہے مادہ بعید اس لیے آپ سے بھی ہے کہ ہمارے دادا آدم دا مٹی سے پیدا ہوئے اور اس سے زیادہ تحقیق یہ ہے کہ ہمارا سب کا مادہ بعید مٹی ہے اور کرنا یہ جتنی غذائیں ہم کھاتے ہیں یہ کس سے پیدا ہو رہی ہیں مٹی سے پھر غذا ہم کھاتے ہیں خون بنتا ہے خون سے یہ منی بنتی ہے منی سے ہم بنتے ہیں تو یہ مادہ بعید کون ہو گیا مٹی نہ ہو گیا یہی نطفا خون سے ہے خون کیسے سے ہے مٹی سے بھئی لکھو سما کذا اجلا پھر مقرر فرمایا موت کا وقت یا اجل سے مراد کیا ہے ہر ایک کے لیے موت کا وقت مقرر ہے یہ موت ہے قیامت سہرا من ماتا فقد کا مت قیامت و اجل مسمن اور ایک اور میاد مقرر ہے اللہ کے ہاں اس کے نیچے لکھو قیامت قیامت قبرا ایک اجل ہے قیامت صحرا کا ہر ایک کی موت اور ایک اجل کس کا ہے قیامت قبرا کا یہ ہے ایک یاد مقرر ہے نزدیکوں سے سمان تم تم ترو یہ شکوہ نمبر دو پھر تم شک کرتے ہو قیامت میں یا جھگڑا کرتے ہو تم ترون کے کتنی معنی ہیں جی دو ہیں شک کرتے ہو یا جھگڑا کرتے ہو واہ سما وار دلیل لکڑی نمبر تین ہے سترہ دلالانے ہیں اب ذرا غور فنوائیے وہی اللہ ہے آسمانوں میں زمینوں میں اللہ سے مراد اگر ذات باری تالا لو تو آسمان زمین جو ہیں ذات باری تالیٰ کے لیے ظرف بن سکتے ہیں تو لہٰذا اللہ سے ذات باری نہ مراد لو اللہ سے مراد لو صفت مشہورہ معبود جہاں اللہ کا منعقہ لینا ہے معبود معبود وہی معبود برحق ہیں آسمانوں میں زمین میں آپ سمجھا سمجھا آسمان والے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں زمین والے بھی اللہ کی وہی معبود برحق ہیں آسمانوں میں زمین میں جانتے ہیں تمہارے پوشیدہ کو ظاہر کو اور جانتے ہیں تم جو کسب کر رہے ہو عالم الحائیں بھی وہی ہیں بمات آتی ہم آیات شکوہ نمبر تین اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت آیت کو عام کرو آیت تکوینی ہو یا تنزیلی آیت کمنع کھو جی آیت تکوینی ہو یا تنزیلی آیت تنزیلی تو یہ قرآن کے آیتیں ہیں اور تکوینی کیا ہے یہی آسمان زمین کی انفوسی یہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت اللہ کے کی میں سے مگر ہوتے ہیں اس راز کرنے والے پاستا کی یہ شکوا ہے نمبر تین پاستہ ایک جٹ لائے انہوں نے ساتھ حق کے حق کے نیچے لکھو قرآن جب کہ آ گیا ان کے پاس پس عنقری بے آئے بھی ان کے پاس حقیقت اس عذاب کی امبا کا معنی حقیقت اور ماں کے نیچے کیا لکھنا ہے حقیقت اس عذاب کی کہ ہیں ساتھ اس کی اسے آ بھئی عذاب کی حقیقت کا کیا مانا عذاب سامنے آ جائے کیا تو حقیقت عذاب آ گیا نہ آیا یہی حقیقت مراد ہے علم ذراؤ تخویف دنیاوی ایک بات سمجھ لیجیے یہ بار بار آئے گا کہ علم ذراؤ کے بعد کم خبریاں ہے اور آگے من کرن اس کی تمیز ہے خبریاں مین زیادہ کرن اسی کیا ہے تمیز تو مانا یوں کرو گے کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہم نے ان سے حیث. آگے پیچھے مانا کرو کہ مکن نہ طاقت دی تھی ہم نے ان کو زمین کے اندر ایک قوم آد سمود وغیرہ اتنی کہ نہ طاقت دیا ہم نے واسطے تمہارے بارسل سما اور چھوڑ دیا تھا ہم نے آسمان کو ان کے اوپر خوب برسنے والا سما کا منع آسمان بھی کر سکتے ہو بارش بھی کر سکتے ہو اور کیا ہم نے نہروں کو جاری ہوتی تھی نیچے ان کے پد ہلاک کیا ہم نے ان کو بسوا ان پہ گناہوں کے اور پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد جماعت اور کو یہ کون سی تقویف تھی جی تقویز دنیا بھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صلاح سل کا اور سلسلے بھی آئیں گے ایک سلسلہ کیا ہے شبہات کا اضالہ لکھوایا ہے نا میں نے پڑھا ہے نظم و دران میں بلا و لکھو جی اضالہ شبھو نمبر ایک یہ اب سلسلہ آ رہا ہے جی مشرقین کے شبہات کے جوابات کا سلسلہ ازالہ شب ہو نمبر ایک ان کا شبھ یہ تھا کہ جیسے موس علیہ السلام کے کتاب اتری نا یک گی اے محمد کریم آپ یکبارگی کتاب لاؤ کیسے آسمان سے بلکہ اتنی دلیری کر کے کہا کہ ون لو مینال رکیے کا حتہ تو نزلہ علیہ کتاب نہ کرو تو چڑھتا جا اور ہمارے سامنے کتاب لے کے اترتا سمجھے ایسی گستاخی کی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ضدی لوگ ہیں جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ہزار دل ان کا نہیں چاہتا ماننے کے لیے بال فرض آپ ان کے سامنے کتاب لائیں پھر کتاب کو فقط دیکھیں نہیں ہاتھ بھی لگائیں کیا کہ واقعی کتاب ہے پھر بھی نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے یہ ہیں گدھا خان کیا ہے گدھا خان ہے ضدی دیکھو جی ولا و نزلنا اضالہ شب و نمبر اور اگر اتارے ہم آپ پہ کتاب بیچ کاغذوں کے پس ہاتھ بھی لگائیں یعنی اس کو چھوئیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ البتہ کہیں گے کہ کافر نہیں یہ مگر جادو سری کیا کہیں گے کہ محمد نے ہماری آنکھوں پہ کیا کر دیا ہے جادو کر دیا ہمیں کتاب نظر آ رہی ہاتھ و کالو لولا ان ضلاع ملاتا دوسرا شبہ پہلے شبوں کا جواب سن لیا اب دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ کوئی فرشتہ آتا محمد کے ساتھ کیا تھا فرشتہ آتا جو ان کی تصدیق کرتا کہ واقعی نبی بالحق ہیں تب ہم مانتے دوسرا شبہ لکھو جی اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر فرشتہ مصدق بلاک کے نیچے مصدق لکھو تصدیق کرنے والا اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو فرشتہ مانگ رہے ہیں نا یہ فرمائشی معجزہ ہے یا نہیں کوئی اپنے منہ مانگ رہے ہیں فرشتہ یہ کیا ہے تو فرمائشی معوضے کی تعمیل نہ کرو تو تباہی ہو جاتی ہے نہیں میں فرشتہ نازل کر سکتا ہوں تصدیق بھی کرے گا لیکن پھر یہ نہیں مانیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا تباہ ہو جائیں گے میں ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا قریشی ہیں حضور کے رشتے دارے بل و انل نا جواب شبو اگر اتاریں ہم فرشتے کو البتہ طے ہو جائے معاملہ پھر نہ محلہ دیے جائیں تباہی ہوگی بلاؤ جال ہو, ہو, تیسرے شبوں کا جواب تیسرے شبوں کا جواب شہید شبہ انہوں نے یہ کیا کہ خود نبی فرشتہ ہو دوسرا شبہ کیا تھا کہ فرشتہ اس کی تصدیق کے لانب گیا ہے خود یہ نبی بشار نہیں ہونا چاہیے نبی کا ہو فرشتہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو فرشتے کو ہم نبی بنا کے بھیجیں تو یا تو اصلی صورت میں بھیجیں گے یا بشار بنا کے بھیجیں گے اگر اصلی صورت میں بھیجیں تو یہ فرشتے کو برداشت کر سکیں گے اصلی صورت او فرشتہ اصلی صورت میں برداشت نہیں کر سکیں گے خود میرے ہی بے ہوش ہو گئے تھے جب جبریل نے جبری انہیں دکھائی دیے کہاں پر کر آخر فرشتے کو کس شکال میں بھیجیں گے بشار کی شکال میں نا تو پھر وہ شک تو وہی کریں گے وہ شک رہا یا نہیں کہیں گے کہ بچا رہا ہے پرشتہ تو ہے نہیں یہ بلا جال ناؤ مل اور اگر تجویز کریں ہم اس رسول کو ملک یہاں بابا نے تجویز ہے تیسرے شبو کا جواب اور اگر تجویز کریں ہم اس رسول کو ملک فرشتہ تو البتہ بنائیں گے اس کو کیا مرد والا سنالما البسون پھر البتہ شب و ڈالیں گے ان کے اوپر جو شب اب کر رہے ہیں یہ معنی سمجھ آ رہا ہے نا کوئی اشتباہ ہوگا اب آگے حضرت کو تسلی دی گئی والا کا دستوز یا تسلی رسول اے میرے محبوب آپ ہم نہ ہوں استضا کی گئی تھی سات رسولوں کے تجھ سے پہلے پس نازل ہوا سات ان لوگوں کے جنہوں نے مسکری کی تھی سات نبیوں کے یا من ہوم بامان بیہم ہے یہ من کو کس کے معنی کر رہا ہے با کے معنی میں نازل ہوا سات ان لوگوں کے جنہوں نے مسکری کی تھی سات ان رسولوں کے کیا نازل ہوا ماں وہ عذاب جس کے ساتھ استضاع کرتے تھے السیرو فی الر اب تمہیں شک ہو تو زمین کے اندر چل پھر کے دیکھو کہ مقذبین کا کیا حال تھا ان کے کھنڈرا ویران آبادیاں اب بھی بتا رہی ہیں السیرو فی الر تخویف دنیاوی تخویف دنوی آپ فرما دیجئے سیر کرو زمین کے اندر دیکھو کیسے تھا انجام مقذبین کا کل ممافظ سماوات دلیل لکلی اطرافی نمبر چار آپ فرما دیجیے کس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا جواب واضح ہے وہ جواب دیں گے کہ اللہ کے ملک میں ہم مال خدا کو سمجھتے تھے اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ فرما دیجئے واسطے اللہ کے کیونکہ یہ چیز مانی ہوئی ہے اس لیے دلیل لکڑی اطرافی ہے کاتبہ لکھ دیا اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو یعنی جو مباحد بنے گا توہید توحید کا قائل ہوگا اس کے لیے کیا ہے رحمت ہے لکھ دیا اللہ نے اپنی ذات کے رحمت کو اعل حدیث پاک میں آتا ہے رحمت غالبت غازہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پہ کیا ہے غالب ہے مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر باپ ادھر جنگ جو یاد کسے ادھر بے گما خشمگیر ادب بیٹا اگر باپ کا مخالف ہو جائے تو باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے یا نہیں جی؟ نکال دیتا ہے نا بغیر خیش راضی نہ با ذخیر تو بے گان گاں برانت ذخیص رشتے دار رشتے دار پہ راضی نہ ہو تو وہ بھی دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے وہ لیکن خدا بند بالا پس باسیاں درے رزق برقس نہ بس لیکن وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے لوگ بغاوت کر رہے شرک کر رہے ہیں اللہ نے رز کا دروازہ بند کیا ہے جی خدا نے ریس کا دروازہ بند نہیں کیا رحیم و کریم ہے ہاں میرا ایک سرائے کی شعر ہے کو سمجھ آیا جائے گا خلق نے در بند کی تے میں بے عمل بدکار تے مجھے مخلوق نے دیکھا کہ منظور بدکار ہے سیاہ کار ہے گنگار ہے مجھے نہ آنے دیا دروازے بند کر دیے مخلوق نے مجھے گھر نہیں آنے لگا گا لے کے نس کریم و رحیم نے تو دروازہ بند نہیں کیا نا خلق <tut> نے در بند کی میں بے عمل بدکار تے ڈر تنا دا ہر دم کھلا ہے آج زارتے ہر ایک کھلا ہو مشکل سفر دریا ہے ترن دا ڈھنگ آندا نہیں خود مدد فرما میری منگن دا ڈھنگ آندھا نہیں یہ <سلام> دریائی سفر ہے زندگی کا ہمیں تیرنا نہیں آتا ڈوب رہے ہیں وہ اپنے کرم سے تیرا دوں گا ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا اپنے فضل و کرم سے باخش دے گا www اچھا جی, جی مولانا جی؟ پہلے پہلے اتنا مزہ اردو شعروں میں نہیں ہے جتنا سرائکی میں ہے اے حکیم صاحب کے بیٹے نہیں حکیم صاحب کے کی بیٹے کیا نام ہے مولانا مظہر ہے نا اے بہت میرے پرانے ہیں چالیس سال تو ان کو جب سلایا تھا وہ حیران رہے کہنے کے سرے کی شیروں کا بڑا مزہ ٹیپ کر لیے انہوں نے اور ٹیپ کر لیے تو ہمارے علاقے میں تھے اچھا جی تو لکھ دیا اللہ نے اپنی ذات کے اوپر کس کو رحمت کو رحمت کن کے لیے ہے معاہدین کے لیے آگے لا یجمان یہ تخویف اخر بھی ہے منکرین کے لیے جو توحیر کے منکر کر ہے البتہ اکٹھا کرے گا تم کو من منکر دین قیامت میں نہ رہ باقی نہیں اس, شاکت اس کے اندر جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو شیر کر کے پس وہ نہیں مانتے بالا ہما ساکنا اللہ دلی اکلی نمبر پانچ اے پہلے میں تنبیہ کر چکا تھا اس ساکنا کے متعلق کل نہ یا دم کو جنہ تو اسکون جو ہے وہ سکون سے ہے یا سکنا سے ہے سکنا سے تو یہ ساکنا بھی سکنا سے ہے جائے گی نا دلی کے نمبر پانچ اور اللہ کے ملک میں ہیں جو چیزیں بستی ہیں جو چیزیں بستی ہیں ساکنا کا معنی یہی لکھ لو یہ سکون حرکت کا مقابل نہیں ہے جو چیزیں بستی ہیں رات میں دن میں واہ و سمع کل ا غیر اللّہ عطا <وَلِيَّا> یہ ابھی میں نے کہا تھا نظم و کے اندر کہ طریق تبلیغ بھی ہوگا لکھایا تھا نا ابھی سمجھایا ہے تو کل جہاں آئے اس کو طریق تبلیغ بنا لو یا طریق تعلیم جو ہی لکھو دونوں صحیح ہیں طریق تبلیغ نمبر ایک آپ فرما دیجیے کہ غیر اللہ کو بناؤں میں کار ساس غیر اللہ میرا کار نہیں میرا کار ساز کون ہے اللہ فاترسم السماوات یہ جی مجرور کیوں ہے ولیم تو منصوب ہے تو یہ مجرور کیوں ہے یہ صفت کس کی ہے اللہ جی وہ اللہ جو پیدا کرنے والے آسمانوں کا زمینوں کا وہی وہ کھلاتا ہے سب کو اور نہیں کھلایا جاتا کلنی عمر تو طریق تبلیغ نمبر دو اے کل جہاں آئے گا طریق تبلیغ ہے آ فرما دیجئے میں حکم کیا گیا ہوں یہ کہ ہو جو میں پہلا فرما برداروں کا لالی آگے کی لالی مقدر ہوگا اور کہا گیا ہے مجھ کو کہ نہ ہو تو مشرقین میں سے کیونکہ کی لالی مقدر نہ کرے نا تو پھر کلام کا اسلوب یوں تک کرتا ہے وہ میرے تو ان اکون من اسلامہ ابال من اسلامہ بلا اکون میرا مشرقی رہسے ہونا چاہیے پہلے بھی اکونا ہے نا لیکن کی لا لی کرو گے تب ٹھیک ہوگا کل خاف ہو تری تاریخ آپ فرما دیجیے میں اندیشہ کرتا ہوں اب تم بتاؤ جی امتحان ہے تمہارا یہ عذاب یومن عظیم یہ کس کا مقول ہے بتاؤ اخافوں کا لہذا مانا یوں کرو میں اندیشہ کرتا ہوں کہ ڈرتا ہوں عذاب دن بڑے سے ان اثر بھی اگر میں بے فرمانی کروں تو عذاب دن بڑے سے میں اندیشہ کرتا ہوں میں یوس رفان ہو جو شخص پھیرا گیا نا اس شذاب سے اس دن تو اللہ نے اس پر رحم کیا یہی کامیابیاں بڑی بھائی ص اللہ بزر دلیل نبر کتنی دی جی؟ چھ جی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشکل کشا کس کی ذات ہے اللہ کی ذات اور اگر پہنچایا تو اس کو اللہ کوئی تکلیف پس نہیں کھولنے والا واسطے سے مگر وہی اور اگر پہنچایا تو اس کو خے بس وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو مشکل کشا کس کی ذات ہے اللہ کی ذات जब्ली, जब्ली, لیکن یہ بیتی صاحبان کیا نعرہ لگاتے ہیں نار مشکل خوشا یری بھائی حضرت علی مشکل کشائی کرتے تو کہاں کام دیتی ہے ان کی مشکل کشائی او میدان کر کے اندر مشکل کشاہی کرتے کرتے یا نہیں کرتے سارا خاندان تھوڑے آدمی کے سوا سارا خاندان ختم ہو گیا واہول قاہر بھاؤ کا عباد وہی غالب اپنے بندوں پہ وہ الحکیم الخبیر کل عیسین اکبر شادہ ثمرا دلائل مذکورہ دلائل کے بعد سمرا بھی ہوتا ہے نتیجہ انجان سمرا دلائل ہے مزکورہ آپ فرما دیجیے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے بیت بار کے کے گواہی کے شہادات کے نیچے لے کو توحید و رسالت کے بارے میں توحید و رسالت کے بارے میں کس کی گواہی سب سے بڑی ہے تم بتاؤ اللہ کی گواہی کیا تو اللہ نے قرآن کارا توحید کی بھی گواہی دی اپنے محبوب کی رسالت کی بھی گواہی دیبادی اللہ, اللہ گواہ ہے میری اور تمہارے درمیان اب اللہ کی گواہی بیان ہو رہی ہے وہ اوہیا الیہ حاضر قرآن دلیل واحج یہ دلیل واحج بھی ہے اور شہادت خدا بندی بھی ہے اللہ کی گواہی اور وہی کیا گیا ترب میں یہ قرآن تاکہ ڈر سناؤں میں تم کو ساتھ اس قرآن کے وم بلا اور ان کو بھی جن تک قرآن پہنچے قیامت مت تک یہ و اطفا ہے اور من بلا کاتھ کس پہ پڑھے گا تم بتاؤ جی قوم پہ قوم پہ تاکہ قرآن کے ذریعے تمہیں بھی ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں کیا تک قرآن پاک جہاں تک پہنچے آئین کملت شاد کیا بے شک تم بھی گواہی دو گے اللہ کی شہادت کے بعد کہ بے شک ساتھ اللہ کے معبود اور ہیں ایسی گواہی نہ دینا آپ فرما دیجئے تم دو تو دو میں تو نہیں گواہی دیتا بلکہ میری گواہی یہ ہے کل ان ملا ہوا, ہوا ہے آپ فرما دیجئے سوائے اسکنی وہ مبود ایک ہے اور بے شہ میں بری ہوں تمہارے شرک سے اللہ زینکتا منصفین کا بیان یہ اس بات رسالت ہے اور منصفین کا بیان ہے جو اہل کتاب میں سے منصف آئے نا وہ حضرت کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو یہ پڑھ چکا ہو نا ابتدا میں لیکن اللہ دینا خاص روح دین کا شکوہ نمبر چار اس شکایات کا سلسلہ بھی پہلے چلا رہا ہے معاندین کا شکوہ نمبر چار لیکن جن لوگوں نے خسارے میں ڈالن اپنے آپ کو وہ ایمان نہیں لاتے و من اضلاع م کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھتا ہے اللہ پہ جھوٹ خدا پہ جھوٹ کون باندھتا ہے وہ شرک کرتا ہے نا کہتا ہے یہ میرے بت بھی خدا کے شریک ہیں پیر بھی خدا کے کیا ہیں شریک او قزب اب یا جھٹلاتا ہے اللہ کی آیتوں کو وہ پہلا کون تھا جی مشرک تھا جو ان کا اس بات شرک کرتا ہے قزہ بب آیات نہ لکھو انکار توحید و رسالت کرتا ہے خدا کی آیتوں کو جو جٹلاتا ہے تو توحید اور رسالت کا انکار نہ کر دیا ان نہ اتار شان یہ کہ نہیں کامیاب ہوں گے ظالم و یو مناشرم جمیا یہ کون سی تخویب ہے جی اخروی جس دن اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو پھر کہیں گے واسطے مشرقین کے کہ کہاں ہیں شرکا تمہارے یہاں ذرا غور فرمائیے کہ مشرق جو تھے نا وہ اپنے بتوں کو خدا کا شریک بناتے تھے یا اپنا شریک بناتے تھے خدا کا نا لیکن ادھر کیا ہے کہیں کہ ہم واسطے مشرق ان کے کہاں ہیں شرکا تمہارے حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا کہاں ہے شرکا ہمارے یوں کہنا چاہیے تھا نا اب اس کا معنی لکھو کہاں ہیں شرکا تجویز کردہ تمہارے کہاں ہیں شرکا تجویز کردہ تمہارے یہ مانا نکل یعنی جن کو تم نے شرکا تجویز کیا تھا خدا کا وہ کہاں ہیں اب مانا پورا سمجھ آ گیا کہاں ہیں تمہارے تجویز کردہ شرکا اللہ وہ کہ تھے تم گمان کرتے تھے ان کو شرکا رکھا یہ تاز عمون کیا ہے جی افعال قلوب میں سے ہے اوزام تو عالم تو اور آپ نے پڑھا ہے نامیہق میں پڑھا ہے یا ناہ میر میں یاد ہے نام ہق کے پڑھے سے اچھا میں پڑھا ہے کہ افعال قلوب کے دونوں مخولوں کو بھی ہس کر دیتے ہیں دونوں مفہول معروف ہیں تاز او شرکا ہم پہلا مفہول شرکا دوسرا مفہول گمان کرتے تھے تم ان کو شرکا یہ اللہ تعالی سوال کریں گے سم لم تکن فتنہ فتنا فتنہ فتنا کے نیچے کو گندا جواب ان کا جواب صحیح ہوگا یا گندا ہوگا پھر نہ ہوگا گندا جواب ان کا مگر یہ کہ کہیں گے کسم اللہ کی ہمارے رب نہ تھے ہم کیا مشرقی آہ, ہم مشرقی نہیں تھے کہ سچ کہیں گے جھوٹ بولیں گے ان زور دیکھ کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنی ذاتوں پہ اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو گھڑتے تھے دنیا میں شر کیا باتیں گھڑتے تھے یا نہیں کیا کہتے تھے کہ قیامت کے دن ہمارے پیر فقیر ہمیں نجات دلوائیں گے کیا کہتے ہیں ہمارے پیر فقیر کیا نجات دلوائیں گے ہمیں شرک شرکیہ باتیں سب ختم ہو جائیں گی مشرک کہتے ہیں جی تم پیر فقیر کے قریب قریب اپنی قبر بنا دو حضرت صاحب جو ہے نا قیامت کے دن یہ ایسے جو کریں گے نا سب کو اپنی ہاتھیں ملے گے ہاتھوں کے اندر نجات ہو جائے گی آپ کے کراچی کے اندر درشیوں کا قبرستان ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں دفن ہونے کے لیے کیا عقیدہ ہے کیا ہو جائے گی نجات ہو جائے غلطی ون ہوم میں مشرقین زجر مشرقین میں ایک دن تقریر کر رہا تھا ظاہر پیر میں کہ ایک آدمی آ گیا یہ ہے نا بتتی کوئی کوئی سبز کپڑا پہنتے نا اوپر سبز کپڑے والا تو میری تقریر سنتا رہا ہو ہو ہو ہو ہو کرتا رہا آگے ہو جائے ہو کرے میں نے سمجھا بڑا عاشق ہے میرا تاو بتّی اس کے بعد آ کے مجھے ملا میں نے کہا یہ بتاؤ صوفی صاحب میں نے کیا تقریر کی سب اچھا سب اچھا میں نے کہا کوئی بات ایک تو بطوخ گا سب اچھا تو مطلب یہ تھا کہ یہ صرف ہو ہو کرنے کے آدیے سمجھتے کچھ نہیں ہے تو حضرت کو بھی یہی فرمایا کہ آپ کی خدمت میں یہ لوگ آتے ہیں بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ کان لگائے ہوئے ہیں کیا کان لگائے ہوئے اور کہیں گے سدکے سدکے سدکے سدکے ر بھی ماریں گے لیکن کچھ نہیں ان کی دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں آ توحید ان کی دل میں نہیں بیٹھے گی زجر مشرقین فرمایا بعض ان میں سے لو ہیں جو کان لگاتے ہیں تیری طرف حالانکہ حقیقت یہ ہے حالانکہ کر دیا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے اس سے کہ سمجھیں اس بات کو یہ تو حال آتے ہیں ان کے دل کی وفی آزان بکرا ادھر بھی جالنا مقدر ہے اور کر دیا ہم نے ان کے کانوں کے اندر کیا ڈاٹ کیا یہ بوتل نہیں ہوتی بوتل جانتے ہو نا اس کے اندر ڈاٹ ہوتا ہے تو کانوں میں کیا کر دیا آج کل, کل کا ڈھکن اور ہے وہ دوسرے ہوتے تھے کیا اندر چلے جاتے تھے وہ ڈاٹ ہوتے تھے اور کر دیا ان کے کانوں میں ڈاٹ کانوں کی حالت ہے وَاِيَّ رَوْكُلْ آیَتَن آگے آنکھوں کی حالت اور اگر دیکھیں ہر دلیل کو تو نئی ایمان لیں جے ساتھ اس کی وہی بات ہے جو ابتدا میں تھی ختم اللہ علا قلوبیں والا سمیں والا سارے ایک مس کے فطرہ تھا حتی ایزا جاؤکا جانتا کہ جب آتے ہیں آپ کی خدمت میں جھگڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہتے ہیں کافر لوگ ان حاضہ حاضہ کے نیچرے کو قرآن کہتے ہیں کافر لوگ نہیں یہ قرآن مگر کس سے ہیں پہلے لوگوں کے جوٹے کس سے وہم ہم ہون ان ہو یہ زر ہے ان کو اور وہ دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے وہ یعن اون ان ہو اور خود بھی کا دور ہوتے دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی کا دور بڑے کمینے لوگ ہوتے ہیں جی آپ چار گھنٹے پانچ گھنٹے آئیں گے تو ایسے آدمی کو ملیں نا جو محض دنیا دار ہو دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو آپ کو کہے گا اوے ہماری منظور کے پاس جو چار پانچ گھنٹے ضائع کر رہے کوئی فائدہ ہے با? وہ فائدہ سمجھتے ہیں مردار کو کیا مردار کیا ہے اد دنیا جی تو بتا لے با قلعی کو فائدہ سمجھتے ہیں نوز بلّہ نوز بلّہ جو آدمی ایسی بکواس کرے میں تو کہ مسلمان ہی نہیں ہے ایسے کہتے ہیں جی ایسے وقت پہ ضائع کر رہے تو مولوں کے پاس کیا بنتا ہے ایسا ملتا. تجارت کرتے فرا کچھ کرتے فرا کچھ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صاحب آئے انہوں نے عرض کیا حضرت یہ میرا بھائی نکمہ ہے سارا دن آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے کام نہیں کرتا حضرت نے فرمایا تجھے اللہ رزق اس کے صدقے کے دیتا ہے جو میری شوبا میں بیٹھتا ہے دین سیکھتا ہے اللہ تجھے رزق اس کے صدقے کے دیتا ہے دیکھو حضرت وہ خود بھی روکتے ہیں اور روکتے ہیں دوسرے لوگوں کو اور خود بھی دور ہوتے ہیں اور حقیقت میں نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو